توازو ایک دن نجاشی زمین پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سر پر تاج تھا اس کے وزراء کو یہ معاملہ نجاشی کا زمین پر بیٹھنا عجیب لگا انہوں نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا میں نے اس کلام میں جو عیسا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس میں جب اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہوں اور وہ توازو کرتا ہے تو میں اس نعمت کو اس پر پورا کر دیتا ہوں آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے میں اس کے شکر کے طور پر یہ توازو کر رہا ہوں